اللہم سن محمد علامہ صحمۃ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح نوربادشہ ورثب الباطہ بادشاہ اور باقی سامعین خارن گرامین برادران سب کو سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب <coughs> دعوت شریف میں سے <coughs> درج نمبر 306 سو ابلک چودہ ہیں تین سو چھ مجمود کا نمبر ہے شروع سے لے کر ابھی تک تین سو درس و الحمدللہ اور چودہ جو ہے دعوت دعائے صفیہ کا چودہان درس ہے یہ چودہ جو ہے دعائے صوفیہ کا چودہان درس ہے اور ابھی تک ہمارا سلسلہ بعد دعائے صوفیہ کی پیراگراف نمبر ایک میں پہلا اللہ عمہ ہے اس میں تعاون اللہ علامہ چودہ ہیں تو یہ پہلا اللہ میں گیارہ چیزیں اللہ تعالی سے منگا ہے میں سے آج کے دس میں جو چیز جو اللہ سے منگا ہے وہ یہ ہے تو اس سے پہلے والی دعا میں وہ طرف و بہ شاہدی کی توضیع تھی کہ اللہ اپنی سے عظیم رحمت کے واسطے سے میری جو ہے موجودہ حال کو اس کو تو ہے بلند کر دے ہاں جی یہ معنی جو ہے اس کو توضی دیا تھا طرف و بہہ میرے دنوی مقام کو بلند کر دے میرے موجودہ مقام کو بلند کر دے یہ باخوشید اور بالاون تجمہ خیات اور بندہ اس رحمت کے واقعت وسیلے اور واسطے سے میرے موجودہ مقام و مرتبہ کو بلند کر دے یہ توجہ آپ لوگوں کو دیا تھا آج جو ہیں آٹھواں پیراگراف جو ہے دعا یہ ہے و تو ذک کی عملی و تو ذک کیمبی عملی ہاں جی تو اس میں بھی تین لفظ ہے توزک کی ایک لفظ ہے بےحا جو پہلے سے آیا تکرار ہے عملی یہ تین لفظ ان کی توضیح کے ساتھ تھوڑا سا توشری علوں کو کر دوں گا تو لغات کے لحاظ سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی توضیح تو تزک کی یہ ازباب تفیلس علم صرف کی اصطلاح کے لحاظ سے فعل المظار معروف سے آواز میں ذکر غائب ہے فیل اس کا زک کا یو زک کی تزکیتاً کا معنی جو ہے پاک کرنے کے معنی میں نیک کرنا کسی کو نیک کرنا پاک کرنا یہ معنی میں اسی سے ہے ذک کل مال کی زکوٰۃ دینا یہاں دعا میں تو زکی میں یہاں دعا میں جو ہے پاک کرنے کا معنی یہاں پر صحیح ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہو جوں گی کے سیاح اے اللہ تو پاک کر دے اے اللہ تو پاک کر دے بھی ہاں جو ہے یہ آپ کو پہلے بتایا اس میں با حرف جار بولتے ہیں ہاضم جو کہ رحمتن کی طرف پلٹتی ہیں جو اللہ علام وسلم کا رحمتن شرم جو لفظ رحمت ہے اس کی طرف پلٹتی ہے کچھ دس ضمیریں اس رحمت کی طرف پلٹتی ہیں اس طرح کے ہا ہا ہے ہا ہاں جی ہا واج مون ذغائب کی ضمیر ہے اس رحمتن کی طرف پلٹتی جو لفظ رحمت عربی زبان میں مونس ہے آخر میں گول تیز ہی کے آخر میں آتا شمر ہوتی. ہے مونس کو مرا ہاں مونس کے ضمیر ہے ہو آ جائیں تو وہ مذکر کی ضمیر ہے ہاں مونس کے ضمیر ہے اس سے رحمت تو ہے اللہ جو ہے دعا دے اللہ میں میں تو سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس رحمت کے برکت سے پاک کر دے پاک بنا دے پاک کو پاک غذا کر دے کس چیز کو عملی عملی میں جو ہے عمل ہے دوسرا یہ یا ہے دو الگ لفظ ہے عمل اولیاء یا کے معنی جو ہے میری میرے کے معنی میں اور خود عمل کا معنی جو ہے لغت میں وہ چمن لکھا ہے فعل کام اقدام کارروائی مشغلہ کاروبار محنت مننت کاری ورک انگریز کے لفظ ہے مومنٹ ایکٹ اس کے جمع اعمال یا القاموں سے جدید نامی لغم یہ سارے معنی کیا ہے اس طرح جو ہیں اس دعا کا ترجمہ پھر یوں منجے گا اطوت کی ہی بھی یعنی اللہ اے پروردگار اس رحمت کی برکت سے ہاں جی یعنی اور اس رحمت کی برکت سے اس رحمت کے وصلے سے اس رحمت کے واسطے سے, کی واسطے سے. سارے معنی صحیح میرے اعمال کو پاکزہ بنا دے ہاں جی یعنی میرے اعمال کو پاک کی پاکزہ بنا دے پاک کر دے ہاں جی یعنی پاکزہ بنا دے اور پاک کر دے دونوں معنی صحیح ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں دعمی و تزق کے بھی اے اللہ اس رحمت کے برکت سے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں کہ اس رحمت کے برکت سے تو جو ہے میرے عمل کو پاکزہ بنا دے ہاں جی میرے اعمال کو میں نے عمل عبادتوں کو نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو حش ہو ہاں خدمت خلق ہو جو بھی اچھے نیکاؤں ہیں ان سب کے بارے میں دعا کرتے اے اللہ میرے ان سارے اعمال کو پاکزہ بنا دے سارے اعمال کو پاک کر دے اس کے اندر جو بھی خامی ہیں خرابی ہیں یعنی اے اللہ میرے نیک اعمال کو ہم ہاں بظاہر ہم نے نماز پڑھائی ہم نے روزہ رکھے حج کیا ہے زکات دیا صدقہ خیرات کی ہے خدمت خلاں تو سب نیک عمل ہے اس کا دائرہ بہت وشی ہے تو اللہ تعالیٰ عالیہ میرے نیک اعمال کو ہر قسم کی آفات سے جیسے ریا شہرت عجب تکبر ہاں جی عجب اپنے آپ کو بڑا عابد و زائد اچھا سمجھنا تکبر خود کو بڑا سمجھنا دونوں کو حقیق سمجھنا شہرت ہاں جی اور اپنے اعمال کو لوگوں کے لیے دکھاوا کر کے مشہور کرنا کہ لوگ سنیں دیکھیں ریا خود بنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ان تمام برائیوں سے اللہ میرا عمل کو پاک کر دے اور اگر صدقہ تو صدقات میں ریا سمعت احسان جتانا اذن تکلیف وغیرہ دینا سے محفوظ رکھے اصل معنی یہ اللہ میرا عمل کو پاکزہ کرے یعنی میرا عمل میں جو ہے میرا عمل مخلصانہ ہو خلوص دل کے ساتھ ہو اور میرا عمل کے اندر میں نماز پڑھوں رضا رکھوں حج کروں کوئی بھی نیک کروں ہاں اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ریا نہ ہو اس میں شہرت نہ ہو اس میں عجب نہ ہو تکبر نہ ہو خودبینی نہ ہو صدقہ خیرات ہے تو اس میں احسان جتانے والا پہلو نہ ہو کسی کو نہ جی دیں احسان نیکی کرنے کے بعد سو ریاض ہاں جی شہرت ان تمام چیزوں سے اللہ میرے عمل کو پاکیزہ بنا دے میرے عمل کو محفوظ رکھ دے اس طرح دعت ہے یعنی اگر میرے کسی کو ہی یا اخلاص وغیرہ کی کمی کی وجہ سے میرے عمل میں کوئی خرابی کا خدشہ ہو ہاں تو تو اللہ تو تو اپنے رحمت سے میرے عمل کو ان تمام خرابیوں سے پاکزہ بنا دے اللہ سے آپ یہ دعا کریں تو اللہ سے عمل کی پاکیزگی کا دعا کرتے ہیں ہاں ایک تو عمل تو ہم نے کر لیا لیکن عمل پاک ہو طعیف ہو پاکزہ ہو عمل کی پاکیزگی کا دعا کرتے ہیں اس کی وجہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے؟ کیونکہ کل قیامت میں میزان عمل میں صرف پاک و طیب عمل کو ہی وزن ہوں گے کل جو پاک و طیب وہ عمل جو ریاض سے شہرت سے سما سے دکھاوا سے صدقہ حیرات ہو تو ہاں احسان جتانے سے اذیت دینے سے دوسرے کو روحی جسمانی کسی بھی لحاظ سے ان سب چیزوں سے پاک ہوگا و عمل طیب ہوگا کمال اخلاص کے ساتھ ہوگا اس قسم کے کی بیتا ہاں جی شریک وغیرہ میں شامل نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل جو ہے وہ عمل عمل طیب ہوگا پاکیزہ عمل ہوگا تو وہ عمل جو ہے کل اللہ تعالیٰ قبول حرمائے گا اس عمل کو میزان تازو میں وزن ہوگی ہاں جی صرف عمل کافی نہیں ہے باطل عمل کوئی وزن نہیں ہے ریا کے ساتھ کے جن عمل میں کوئی وزن نہیں ہے ہاں جی عمل کرنے کے بعد کوئی صدقہ خراب دینے کے بعد احسان جیتائیں دوسروں پر ہاں جی عزیت دے دیں دوسرے کو روانی جسمانی کس طرقے سے وہ عمل باطل ہو جاتی ہے رانقط خود اللہ تبد الصدقات کو بالمن و نازا یہ لوگوں صدقہ دے کر جو لوگوں کو لوگوں کو تکلیف دے کر عزیت دے کر اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو باطل نہیں کرو تو اس حادثے کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی احسان جتانے سے سرکہ خیرات نے کیا کرنی کسی کام کی ہے تو عمل باطل ہو جاتی ہیں ہاں جی اس کا عزیت دے دی دیے عمل کے بول تو عمل باطل ہو جاتی ہے لہذا عمل کرنا صرف کافی نہیں ہے عمل پاکزہ عمل چاہیے صالح عمل چاہیے طیب عمل چاہیے عمل بھی چاہیے پاکیزہ عمل بھی چاہیے دونوں چاہیے کیونکہ کل قیامت میں جو ہے میدان عمل میں صرف پاک اور طیب عمل کو ہی وزن ہوں گے چران چکران میں علام فرمایہ ولوزن یومزن الحق وزن جو ہے حق کو ہوں گے کل قیامت میں کہ اس دن وزن صرف حق ہوں گے آپ کے عمل کو جب ترازو میں تولنے ڈالیں گے اللہ تعالیٰ جو اس دن عمل توڑنے کا وسیلہ ہوگا ذریعہ اللہ ہوگا تو اس کے وزن حق میں ہوگا تو حاق ہاں وہی پاکیزہ عمل ہے پاکیزہ عقائد ہیں پاکیزہ عمل ہیں جو اللہ قرآن سنت کی روشنی میں ہیں پاکیزہ عمل کو ہی قلم دان عمل میں وزن ہوں گے اسی لیے اللہ سے اس کے رحمت کا واسطہ دے کر عمل کی پاکیزگی کا سوال کرتے ہیں یعنی اللہ سے دعا خو کے بھی عمل ہی کہہ کریں اللہ تیرا رحمت کا واسطہ تو میرا عمل کو پاکیزہ بنا دے میرا عمل کو پاک و طیب کرا دے کہ وہ پاکزات ہمارے ان حقیر اعمال کو پاکیزی ادا پاکیزگی ادا کریں اور ہم سے قبول کریں کیونکہ قل قیامت میں نجات کے لیے صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح کی ضرورت ہے صرف عمل کافی نہیں ہے عمل تو کفار بھی کرتے ہیں وہ بھی ہاں جی بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں ہاں جی دنیا بھی اغراض کیا کرتے ہیں اپنے دل کی تسکین کیا کرتا ہے تو قیامت میں کوئی خواب نہیں ہے لہٰذا کل قیامت میں نجات کے لیے صرف عمل کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن پاک میں ایمان کے بعد ہمیشہ ہمیں عمل صالح انجام دینے کا حکم فرمایا آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیں آمن و عامل صالحات امن و صالحات کتنی جگہوں پر ہیں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا صرف عمل کا عمل صالح کا کھیت لگایا ایمان کے بعد ہمیشہ میں عمل صالح انجام دینے کا حکم فرمایا جیسے سورہ ولاصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربانی رحم اللہ ولاسر کی قسم ان الانسان انسان بے شک تمام انسان لفی خس ضرور گاٹے میں ہیں فرماتے ہیں اللہ فرماتے بے شک اللہ وسر کی قسم بے شک تمام انسان ضرور خسارے میں ہیں اللہ زین مگر اس خسارے سے اس گاٹے سے آبدی نکلنے کے لیے پہلا شرط کیا ہے مگر بولو جنہوں نے ایمان لایا پہلا ایمان ہے پھر وہ عامل پھر و اور کوئی عمل کرے یہ نہیں فرمائے وہ اور نیک عمل کرے اور اس کے سارے عمل اچھے ہوں سارے عمل صالح ہوں عمل بیتات نہ ہو عمل عشرق آلود نہ ہو عمل کے ساتھ ساتھ احتان نے چتا گیا ہو عمل کے ساتھ ساتھ جو ہیں نماز بھی پڑھا ریا بھی کیا ہاں جی حج بھی کیا ریا بھی کیا زیرت بھی کیا ریا بھی کیا دکھاوا بھی کیا شہرت بھی کیا حج عمر بھی گیا ریاض بھی ہاں جی ریا کاری بھی کیا شہرت بھی کیا اعتکاب بھی کیا دکھاوا کیا شہرت کیا ہاں سب کو اشتہار بازی کر کے تو اس طرح وہ عمل پھر صالح نہیں رہتا ہے ذہن گراہ میں پھر وہ عمل صالح نہیں رہتا ہے یہاں حقیقی خسارے سے نکلے اللہ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں وہ اللہ کی قسم ان نل انسان بے شک تمام انسان ضرور گاٹے میں ہے اللہ حقیقی گاٹے میں غل خمت کی مگر جنہوں نے ایمان لائے عمل صالحات اور نیک عمل کے اس کے سارے عمل صالح ہیں آگے پھر ب صبر تو ہانے پھر کرتے ہیں اور عید کو صبر کی تلقین دیتے ہیں تو اسی طرح جو شاد کا اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اسے چاہے قرآن فرماتے ہیں اسے چاہے کہ عملِ صالح انجام دیں اور شرک سے اپنی عبادت کو پاکزہ رکھیں اللہ کے حضور ملنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر عمل تو اللہ کے حضور میں جو ہے وہ عمل صالح بھی کریں اور اپنی عبادتوں کو عقائد کو شرک سے بھی پاکزہ رکھیں چنانچہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں ہے عالم برکاتر بہاتر میں نئے سارے سورہ کے آخر میں سورہ کہ آخر, میں آخر میں آیا تھے حضمۃ اللہ فرماتے ہیں فمن کا نرجو پس جو شکل بھی امید رکھتا ہو لقا رب ربن رب سے ملاقات کا کل قیامت کے دن فلیہ عمل عمل پس اس کو چاہے عمل صالح انجام دے صبح بھی یہی کہا دیکھا فلیہ عمل عمل نے کہا فل عمل عملِ صالح ان سے اور, اور شرک نہیں کرو ابھی عبادت رب رب کے عبادت میں کسی اور کو شریک قرار من دی دو جب رب کے علاوہ کسی اور کے عبادت کے لائق ہمت سمجھو عبادت کے لائق صرف اللہ ہے معبود صرف اللہ ہے باقی سب کائنات اللہ کا مخلوق ہے خواہ اتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو ہاں جی خواہج اتنا ہی کیوں نہ ہو سب اللہ کے مخلوق یہ آکد ایک مسلمان کونہ نہیں ہے لازمی تجمہ بعد جو شاید اپنے رب سے ملاقات کو مل رکھتے اسے چاہیے کہ عملِ صالح انجام دے اور او اپنے عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ نہرائیں اور عملِ شعل کیا اندو آیتوں میں آیا ہے سورہ وال والا سر میں بھی کاف کے آخرت میں بھی عملِ صالح یہی پاکزہ عمل جو کہ ہر قسم کی شرک سے بتاد سے شہرت سے ریاکاری سے اجب تغرا تغبر وغرہ سے ان کی سے پاک ہو اس اہمیت کی وجہ سے اس مقدس دعا میں اللہ سے عمل کی پاکیزگی کے لیے رحمت علائی کو وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے کہ ہاں جی اللہ سے ہم نے دعا کیا یہ اللہ و تو ذکہ وہا عمل ہاں جی اللہ میرے عمل کو پاکیزہ بنا دے صرف عمل کی توفیق بھی دے دے کو کہ اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانیں عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ پاکیزہ عمل کی توفیق مانیں اور جو کچھ سامان بجا نیک اس کو پاک کرنے کے پاک کو طیف کرنے کے اللہ سے درخواست کریں کیونکہ یہ نہایت اہم ہے گرم دنیا میں عمل کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور شیطان خزن انہیں لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کچھ عبادت بندگی کرنے لگتا ہے پہلے رونے کی کوشش اگر نہیں روک سکا پھر اس کے عمل کو خراب کرنے پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں لہذا بندہ مومن کو بہت خود اپنی جگہ پر بھی رہنے اور اللہ کے حضول میں بھی پناہ مان رہیں اور ایسی دعاؤں کو و کے بھی ہم اللہ سے کمال خلوص و حاجیزی کے ساتھ کرتے رہیں تو اللہ جو اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی آ جائیں تو اللہ اپنے فضل و رحمت سے معاف فرمائے گا ہماری ان کوی کو عملہ کو اعمال کو پاک و طیب رکھے گا میرے دعا اللہ تعالی ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرمائے ہمیں جو ایسی طیب پاکزات دعائیں کرتے رہنے کی توفیع فرمائے